ایو ہلدی نات مل جناب مشتبہ خل کے کائنات چند شاہدی بار جانا دو آئے کادر مطلب نہ بندہ راجی نو ہاتھ آخر تو دوستانے گرامی اج بھی یہ بابرکت مافلے پاپ حضرت مولانا آف محمد ارشد صاحب کے بائی دالانہ سلسلے میں ایسا سواپ کی مافلے پاپ مناق دے اللہ بارک تعالا جن دی بارگاہ ہلکے کائنات جن نشان اس معاف پاپ کو اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرما کر کے بھائی کی بخش مقرر فرما اور ہے فکر, آخر فکرِ آخرت اور فکرِ آخرت اور گل سمجھ آ رہی ہے اگر جنہ میں میری گل سمجھ ہیں وہ سارے آزاد پیار محبت نال اچی آواز والان آونکہ ساری حکومت میں سپیکر سے پابندی لائی باہر جاؤ سپی اس کے پابندی ہے. سبحان اللہ تے نماز پڑھنے تے اور جڑے لگے گی کام سے فی الحال پابندی نہیں لگی لہٰذا سارے ان شاء اللہ تبارک رتالہ قرآن حدیث شریف اور نبی پاک کے تے سچے تے سچے, تے سچے یارہ دیا گلا آپ ادار سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل سے اے موضوع کیوں منتخب کیا انتخاب کی وجہ ہے کہ چونکہ اسی دنیا کے باقت کے اندر دنیا کے کام کاج کے اندر دنیا کے مشاغل کے اندر اتنے زیادہ منہمک ہم ہو چکے ہیں رب کی یاد آفرت کی فکر قدر کی یاد میدان محشر سے متعلق اسی حقیقت کہ بالکل بول چکے اور بندہ جدو آفرت کی فکر چھوڑ دینا ہے آفرت والے میدان کے متعلق بندہ فکر کرنا چوک دینا ہے پھر بندہ گناہ گناوا دیا بدکاریاں گلت کار کے اندر اور برے کم کے اندر مشغول ہو جانا ہے جیڑا بندہ آفر کے متعلق اس سوچ فکر کرنا ہے کہ میں ایک دن مرنا ہے میں ایک دن جان دینی ہے احکم سے پیش ہو رہے، پھر جب کسی کو سوچے گا گنا تو بچ جائے گا اب آ جا اور نبی پاک وسلم نے آدر کی فکر متعلق آپ علیہ السلام نے گرامی بیان فرمایا جناب اسلونا حضرت واقع کرتے سن اور چاندے سن یا جی میرے دنیا کے اندر قیامت کریب رہے بھی لوگ سونا وارداد منتخب دوانے گرانے ان لوگ تفصیلے کلپری دے اندر رحمت اللہ تعالی نے بیان کیا جدو جی جانا ہے یا رسول اللہ تاریخ کر لینا اپنی پیاس بجا لینا لیکن کل دن ہوگے گا پتا نہیں تو غلام کواری باروا دن دن ہو سکتا ہے یا نہیں میدان میں شرد نفسر نفسی علم ہوگا یار رسول اللہ صلہ والے واللم آپ جنت کے اندر تجریب لے جاوگے جنت عالم اللہ کے اندر آپ یار رسول اللہ صلہ والے واللم جلوا کر ہووگے یار رسول اللہ نہیں جنت کے اندر ہے یا نہیں نہیں جنت یا نہیں جا اگر جنگل چلا بھی گیا بھی یا نہیں میرے والے وسلم دی بارداد جنا بے حد اللہ جب لفہ گڑ گڑا کے رو رو گر مبارک دے کرتا رب سونے نے فرمایا میرے پیارے علیہ السلام نے یار دم اللہ کو الذين انعم الله على اولئك ما انعم الله عليهم لن نبينا والسيدين والشهداء والصالحين سن <Sessiz> دوستکا نے مبارک بابو سلام خوشخبری جس بندے نے اللہ پیارے بابو والی سلا تو سلام کی پرما برداری کی رب سونے کے تبارک و تعالی نے نام کیتا نوی کی ناؤ نبیا دا گروئے بس کی نو سدی کا سچیا لوگا گروئے وسواد جل شانو نربرمایا سچے لوگ کا گروے وشوا دے شہید کا گروئے شہیدوں لوگ چریا اپنی جان کا نظرانا رب نے دین دی پیش کر دین شہدا کا گروئے گروئے ببرو کیبیر کے اندر بیان کیا سالے دادا پیتا بھی ٹھیک ہوے نا کمل بھی ٹھیک ہوئے اللہ, خبار اللہ خبار خرق خرق آیا مبارکہ نازل دیتی ہے اور محبوب نے فرما دیا میرے بابو باپا دس دہل سو بانگ تاریخ وار کا کہ یا رسول اللہ جنگ جنگل محلہ کے اندر جلوگر ہوو گے جنگ دیا محلہ کے کربا ہوتا نہیں آپ کا گیا نہیں کما دے رسول کا حکم منتے رب کے رسول کے حکم کی پیروی چیز کی واہ کرتے رب سونا چندن کے اندر انہوں اللہ اپنے پیارے محبت کا پھروستا معلوم ہوا کہ جڑے لوگ اللہ تو پیارے بہبو والے انہاں کے رب سونا اپنے پیارے بہبوب کا جنت پڑوسا ہوں توانے گرامی حضر رضی اللہ تو مرغی پا کے حضرت کو باندھا نظریہ آپ کی سوچ دیکھو آپ فرمارے آپ پر مارے میں نہیں دیکھنا پتا نہیں میں جنرل جاؤں گا یا نہیں پاک پاپ نے بھی بیان کر رہے ہیں آج میں ایسا اس بذیلتا سبریاں سر اتنے پوکھتا سارے کا یقین ہو گئے ہر بندہ سچ رہے کہ دو چار دفعہ زمین پڑھا لیا اصل دو چار نماز پڑھ لی جنتیاں لیکن قسم با خدا جنت سگن تک نہیں ملے گی جد تک بندہ مکمل طور پاک نئی پارٹی پیری نہیں کرنا نبی نے سیابی فرما پتا نہیں میں جنت بھی جاوا دایا یا نہیں ابھی دو چار کلا دلوشی پڑھ لوگی پکے جنتی ہو گئے فکر آفرت آخرت کے متعلق سوچنا یہ آسان دل گئے آئے اس وجہ تو آپ دنیا جا رہے ہیں سوچ نہیں ہے نماز بے غیرتیاں غلط اسی ابھی کری اس کے باوجود ابھی اپنے آپ کو چنتی سمجھ لوا پھر سمجھ لو ابھی لےکی ہدایت گمراہ ہدایت کے رستے دو بندہ ہو جائے جہاں نیکی والے رستے سے چلے نیک کام کرے پھر بھی یہ سمجھے قبول ہونے یا نہیں پھر بندہ اللہ سے بار کر پھر نزدیک دوستانے گرامی اگر اتنا سوبان رضی اللہ ادی سے پار مجب کے اندر امام نور الدین حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کی تھی نبی پاک علیہ السلام نے سنایا کون تو رہائی چان پیارا بازان پیارے مابو والے فرمایا فرمایا میں تو خبر کی زیارت کرنے تو منع کیا سلام تو منع کیا خبر کی زیاد کیا اللہ تو قبر کی زیارت کرنا دلام بائے کیونکہ بلا قبر کی زیارت کر د قبرستان جاتا ہے سوچے گا یہ جگہ بندہ دنیا میں دنیا دنی اندر زندگی گزار گیا ٹھکانے پہنچ کے آئے اپنی قبر کو پہنچ گیا آئے ایک دن آئے گا میں نے بھی پر ہے اور میرا بھی ٹھکانا قبر ہے جب قبر تک سوچ آئے گی ضرور آ کر آئے گی جب آخرت کی فکر آئے گی بندہ گنا مشغول نہیں ہوگا رب کی یاد کے اندر مشغول ہو جائے اور اللہ تبارک متعدد مقامات کے اندر فکر آخر خوفے لائی اپنا ڈر آپ بندیا کرنے کا حکم دتا ہے کیونکہ جب بندے کے دل میں رب کا حت آ جانیے آخت کی فکر آ جانیے پھر بندہ تو بچ جانا ہے لے کے اس کے نکلنا شروع کرتا سارا تقبیر سارا رسالت سارا تحقیق سارا وسیع دوستان نے القادر جڑی آئن مبادلہ آپ اور آپ کے سامنے تلاوت کی اللہ نے ڈرو بھی رکھو دوستان نے گرانوں نے کدر یا کے کائنا جلشان شاد کروایا جلشانو نے پر میا یا یا نئی م اللہ تبارک و تالا بولو ڈرو ہر ہر جانے سے تیاری کی دریا والے اللہ تبارک مطالعہ بولو ڈرو اللہ متالا امل ویخریا جدو بندے کا یہ آتی کا نظریہ کائم ہو جاتا ہے جب بندہ مامی کا یادی کا نظریہ بن جاتا ہے میں جو کچھ بھی کرب سونا ویخ رہا اور بتالا چلنا شاند ہو جی پیارے بہبو بالی اسلام رب دیا اپنی امن جی ہر ہر عمل کو ویخ رہے جب سا یہ آتی دے پھر جب بندہ کوئی عمل کر لگے اس میںب بھی رب کی ہار وہ پیارے مابو بھی ویک رہا یا نبی جب بندہ منہ کار پختہ ہو جاتا ہے مضبوط ہو جاتا ہے میں تعلق بھی ویک پیارے ماں بولی تو سلام بھی ویکھ رہے ہیں وہ گنا کی طرف نہیں جائے گا پدکاری پدکاری کی طرف نہیں جائے گا چوری کی طرف نہیں جائے گا کی طرف نہیں جائے گا بلکہ وہ نیکیالے پاس گا اس آئے گا جنا بیل تمہیں مبارکہ کی تفسیر بیان کی تھی آپ رب نقس بار متالا آئے مبارکہ بندے حکم دیا موگنو تھی اللہ کولو درو آپ نقصے مخاصبہ کر لو کر تایا مطالعے جا رہے مخاصہ ہونے کو پہلے آپ مال پہلے تول لو کر مطالعے دیں جب تمال کو اس کو پہلے اپنے آمال تبو جب بندہ چنی معلوم ہوا بندہ مومنا ہر دے وہ دل میں ہر وقت رب کر رب دا باؤ حت پکڑ کے متعلق فکر سوچ ہونی چاہیے حضرت فاروق آیا مبارکہ آیا مبارک کی کلاوت کی گئی ہے پکڑ بڑی سخت حضرت امرت فاروق نے کلاوت سنیے کہ آپ میں ہوش ہو کے گر نبی پاک علیہ السلام نے انہیں ہستیا کے متعلق جنتی ہونے کی خوشخبریاں مشادت سنائی سیا لیکن اور رب کی پکڑ عذاب تو پھر بھی جی سن تعلیمی عمر دس دے تاکہ لوگ اللہ کے ڈر تو آخرت کی فکر تو داخل نہ ہو جاون کیونکہ بندہ پھر کافل ہو جانا ہے پھر پر پر لاپرواہی پھر نیکی ہے رستہ چھوڑ کے بلکاری برداری اور حضرات کرام رضوان اللہ یاد ہی مجمعین نیکی کر کے بھی اچھائیاں کر کے بھی پھر بھی رب تعالیٰ کا ڈر خوف رکھتے سن بال کے شاد فرمایا ولدی نو نما ریج اللہ تبارک بتا نے فرمایا ولدین تبارک وطالا نے مد دولت فرمایا وہ نہبارک مطالعہ کے رستے دے سد کا تو حیران کر دے زکات اپنے محل تو دے بدل ود لکھو بہت وہاں دل پھر بھی ڈر رہے ہو شریفر والے والے مبارکہ تو لو مراد دل کر لوگ بدکاری کر لو اس بعد دب جا دے دلوں کا پاؤ کہ علیہ السلام نے فرمایا فرمایا اے اے بیٹی اس تو او لوگ مراد نہیں بلکہ اس تو او لوگ مراد لوگ سکا سدا کرتے روزے رکھتے بن صدقات تو خیرات کرتے بن پھر بھی درتے باپ رکھتے بن کے بے لیا دتی بارگاہتی بارگاہ سارے عمل قبول ہو جا نہیں ہوتے کہ نبی صحابہ نیکیاں کر کے بھی اچھائیاں کر کے بھی ڈر سن کہ بے دیا زاد, بے دیا زاد, مطلق اللہ و اللہ و اللہ کی جی بےدیا پتن لوگ واردات ساڑے امال قبول ہونے یا نہیں ساڈے کو امر کو ہی نہیں ابے تو دماغ ہی نہیں کو آساڈے کو کوئی اور عبادت ہی نہیں کیسی اس بارگاہ کے بے لیاس قادر مطلب دارگاہ اپنی مدد پیش کروان نے بات ریاست کی, دیان، کی دیان، پوری پوری رات اللہ تعالیٰ دل کے رکھے ہوئے تحقیق ہر دوستان گرام معلوم ہوا پاک علی السلام دور دل آخرت کی فکر بھی سی رب تعلا خوف بھی سی وہ لوگ اور جس بندہ دلچسپ اللہ کا درد ہو فکر ہوبارک مطالعہ انعام جنت کے اندر کل کے شالو نے فرمایا امانیا اما منسوتا مربی و نفا اللہ تبارک نے سرکشی کی تبارک بار بالا دیا بابا بتی پیار کی با سر ہیا زندگی ترجیح دیتی ہے دنیا کی زندگی کے دنیا نے اس نے دنیا کی زندگی نرجی دتی چاہن میں لیکن جگہ بندہ کھلتے جڑا بندہ اللہ تبارک مطالعہ بار بار بارگاہ رونا وے اللہ تباہ رب تالا <سلام> دی بارگاہ کرا اس نے اپنے نفسوں پوریا خاشات کو روک لیا نفسائی چار تو روک لینا وے اس بندے کا ٹھکانا میرے رب فرمانا وے بھائی نل جنر تھی رب سونے کی بارگاہ چن جنت کے اندر ٹھکانا ملے گا معلوم کہ جس بندے کے دل و ڈر رب کا خوف آ جائے فکر آست آ جائے وہ بندہ نفسانی پائے جائزش نہ جائز آرزو ناجائز نا تمنا من تمنا وہ پورا نہیں کرتا تو اپنے نقصے آپ رب رسول دے احکام کا تابے بنا لینا ہے جب بندہ اپنے آپ کے رسول دے احکام کا تابے بنا لینا ہے پھر وہ نگی آنے چلتا رہے آخرت کی فکر حضرات ایک نام ردبان بھائی اس آئے مبارک تفریح سننے آپ حضرکیا امام رحم نے کہ صدیق اکبر کا امر مبارک کیسی آپ نے ایک پرندے ویچا سیاپ نے سمایا کاش کے صدیق کے اتبر ایک پرندہ ہونا وہ سب نہ لیا جا سی کے اتبر جنہوں نے سب سے پہلا چند ملتا ہونا ہے سب کو کے اندر داخل گے. نبی پاک نے فرمایا سونا ابو تبو شریف کے اندر ادیس اللہ کے پیارے بہبود نے فرمایا میری انتوں سب کو پہلا تو جنت کے اندر داخل ہوا لیکن ٹھیک ہے اللہ کا کتنا داخل ہے دوستان گیل القدر جناب سنگھا لو آپ نے پرندے ہوئے آپ نے فرمایا تو تو یا سائر ہو فرمایا پرندے تین خوشبری کے بشار آپ نے فرمایا تین خوش نبری سے بشارا اس وجہ تو میں تک درخت توڑ کے دوے درخت کے اندر چلا جانا میں مختلف طرح دے پھل بھی کھانا نام پیدا کر دیبر آدھی کے اکبر کو مطالعے جنت کی وہ دیر امر آئے نوجوان والے سردار جنت پہلے جانے والے نبی پاک اسلام کے رسیقے لیکن آفر کی پرندے مایا سکی صدیق اکبر وہ پیدا نہ کر دی سک اکبر ایک پرندہ ہوں پرندہ کو حساب سے لے جا قیامت البی بارداد صدیق اکبر کہنے حساب دے لے کتنی زیادہ دقت ہے حضرت عمر امام ابوائم بہانی رحمت اللہ تعالی نے اندر لکھا حضرت عمر جین متعلق نبی پاد نے فرمایا عمر اس کے بعد جو کہ جنم عمر جنت بھی نوجوان کا چراغ اس حضرت عمر پا کے نبی پاک اسلام نے شرمایا میں جنت जन्नत اندر اپنے آپ جنت کے اندر ویکیا ایک محال نے اور اس محال کے نام ایک عورت بولو کر رہی ہے ایک عورت کر رہی ہے آپ نے اس عورت کو پوچھا جنت عورت نے کیا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میںاخل نہیں ہوا شروع کر داخل ہوا میں چاہتا کہ میرے جنت کی مالی داخل ہو جاؤ میرے وہ سادن کچھ نصیبی ہو جائے فاروقی آپ نے اور کل قیام تارے عمر کو حساب نہ دینا پہنا حضرت صرید عامر فاروق فراہم نے پورولیا کے اندر امام ابو آن رحم اسوانی نے بیان کیا ہے آپ ہمارے کے اگر آسمان تو ایک بندہ آواز لا دے ایک منادی پکارنے والا پکارے کہ سارے لوگ جنت میں جاؤں گے صرف صرف ایک بندہ جنت میں جانے گا حضرت عمر پاک فرمانے کے میں امید کرنا تو جنت کے اندر جانے والے بندہ میں نہیں ہوگا اور پھر آپ نے سنایا اگر آسمان کو ندا لائی جائے پکارے جائے کہ سارے لوگ جنت گے ایک بندہ جگہ جنت نہیں جائے گا میرا ڈر لگتا ہے بندہ میں ہی نہ ہوا جب جنت تو محروم ہو جا جی جنت ہی ہو رہی خبریاں اللہ کے چارے محبوب نے وہ فرما پتہ نہیں انت چے یا نہیں سانوں تو پتہ ہی کوئی نہیں لیکن اسی آپنے اب اپنے آپ کے حضرت ہریش شریف کی آخری کتاب سیاست اندر لکھا ہویا کہ حضرت حضرت غنی رضی اللہ جب قبرستان سے جانے سن تو آپ نے رونا شروع کر دیا کون عثمان جنہیں متعلق نبی پاک نے فرمایا نکل نے رفیقی جنت کے اندر ایک پڑوسی ایک ساتھی گا اور جنت کے اندر میرا ساتھی عثمان دل عسمان ہوگا حضرت سیدنا عثمان نے گنی جب قبرستان تو گزرتے سن آپ نے رونا شروع کر دیا دوستانے گرانے جناب اللہ تو جنت خریدی میرے آتا آو مولا مولا جناب محمد رسول اللہ صحیح وسلم نے فرمایا ہے تو ایجا بندہ جڑا مسلمانہ نو میٹھا پانی خرید کے وس کواں باپ کر دے رسنا گنی رضی اللہ اپنی جو خرید کے مسلمان سے وقت کر دا کہ مسلمان اس مٹے پڑے تو پانی پیوان میرے آتا مدری کاجدار نے بنوایا مسلمان نے کھو خرید کر کے آپ کے جنر خرید لے ترتیب جلائی اپنا مال سالو سامان جہاز لے کے ہر سیابی اپنی طاقت کے مطابق اپنا مال لے کے آیا حضرت پیش کیا اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے تربیت دلائی نے پیش کر علیہ السلام نے دلائی ہے سامان پیش کر دیتے ہیں نبی پاک نے اسلام کیا پیش کیتے اللہ کے پیارے محبوب کر رہے سن نبی پاک بنا رہے سن اس مان نے اس طرح عمل کیتا ہے آئندہ عثمان مان کوئی عمل نقصان نہیں دے گا ٹھیک آخرت کے متعلق آپ کی فکر آپ کی سوچ اور آخرت رب تعلیدہ ڈر آپ کے دل مبارک کے اندر کتنا سیکھ قبرستان تو گزرتے سمجھنا شروع کر دیا جنت نے دو دف کا ذکر کرتے ہو لا تب کی بلا کنتبی ہا جنت دو دف کا ذکر کرتے ہو لیکن روڈے نہیں ہو لیکن جدو قبر درج کرا جائے قبرستان تو ہونا بجائے ہر دس کتنا اسمانے والی ندی اللہ والوں فرمایا نبی پاک علی اسلام نے فرمایا نبی پاک علی السلام نے فرمایا منزلوں میں پہلی منزل ہے جڑا بندہ اس کے اندر کامیابی پائے گا اگلے جہان کے اندر بھی نجات پا جائے گا جڑا بندہ اسے کامیابی نہیں پا سکتا اگلے جہان دردر کامیابی نہیں پاگ گا کتنا نے فرمایا میں اس بات کی شرح ہو جی کرانا یا رونا شروع کر دینا وہاں کے پتہ نہیں جان کے اندر نجات پاوا گا یا نہیں پاوا گا سبحان اللہ معلوم یا کہ نبی پاک علی اسلام کے <سلام> سیاح نے جنتی ہو کے بھی پھر بھی یہی سمجھا کہ پتہ نہیں اس مالک کی بارگاہ گاہو جنت ملے کی جاری ہے پھر بھی آخر کی فکر رکھیے آخر کی سوچ رکھیے آج ابھی نیگی کے کم بھی نہ کری کے پتکاری کے اندر مبلا ہو کے بھی اپنے آپ جنگ کی سمجھ لو پھر سمجھ لو دوستو رستے نبیبا سن جا نبی صحابہ رستے چل ہے وہی کامیابی ال کے اندر محدے سے مولا علی علی اللہ جنہوں نے اللہ تبارت نے بڑیا شانہ فرمائیا سیا کہ نبی پاک نے فرمایا صحیح مخالی کے اندر روایت حضور علیہ السلام نے فرمایا کل میں ہاتھ وہ اللہ تبارک جہے ہاتھ جنڈا گا رب مسلمان لوگ آنے ندیا کوئی پتہ نہیں کل کیا گا کئی لوگ نبی باغ والے اسلام کوئی پتا نہیں ہے پہ گا. لیکن بپاری کے اندر مسلم کے اندر ایک نظر نہیں آنی کہ نبی باغ نے کروا دن جنڈا وہاں گا جی ہاتھ مسلمان پتا معلوم ہوا ساڑھے نویو تھی کل کی گل کرتے ہوئے کچھ ہوا اللہ کے پیارے محبوب پورے کائنات کے اندر جی کچھ ہونے آئے انہیں آپ نے پہلی مبارکاد اللہ <سؤال> تبار پیارے بابو السلام نے فرمایا دنیا اپنے ہاتھ کی ہیلی روے کوئی چیز کو چیز نہیں بھائی مان بندہ گا جی نظریہ یہ سوچ ہوگی کہ ابھی حضور کے اوپر کی ہے نبی پاتا نہیں جان سکتا نبی اللہ اسلامات پیارے محبوب علیہ السلام بھی کائنات بندہ جانا پہلے چلے جاؤ میں دو چار گل بیان کر صحیح طریقے میں بیان کر لوں نبی پاک اسلام میں کوئی ساجا رہا کوئی کوئی طریقہ کار گوا نہیں ہے دو چار گلا کردی سے کرنی میں تو تھوڑے پیسے لے کے جایا ہو جی پیسے نہ جے بار کے دن میں چلا جا سکا ٹھیک ہے اور نبی پاک تین بیان نری پاک اسلام بھی کوئی دے جس دن ساڑے دل <سؤال> میں لالچ آئے گا سردی ندی کا اللہ پوچھیا والی جنا بس گا آدر می نات الی ماشرے پتا کرنا تالا بدال کرتا سارے لو ستے ہوئے سارے لوگ مرنگے ہوئے پردے چھائے ہوئے اس وقت جاگیں گے لیکن اب دنیا مزرا تو آخرا دنیا آخرت کی کہتی ہے جو کچھ کر رہے دنیا کے اندر کر رہے ہیں آخرت ہاتھ بند ہو جاوے گی رو جسم کو پرواز کر جاوے گی پھر کوئی عمل بندہ نہیں کر سکتا اس وجہ تو رب تبارک کرتا نے دنیا کو دارو امتحان بنایا دنیا نارو امر بنایا جو کچھ کرنا نے, جو کچھ نے جو کچھ اچھے کام کرنے دنیا کر لو آخر ربدال جزا نبی پاک علیہ السلام کی ایمان لایا اور حضور علیہ السلام کی دے ہر شہر نگرانی پیش لیکن آخر کی فکر آخر کی سوچنی زیادہ موجود تھی وقت پھر بھی ڈرتے تھے حضرت سعید اللہ حام اعظم ابو حلیفہ رحمت اللہ تعالیٰ حلفی کروانے آپ کا شان عظمت مقام ایسی کہ حضور سیدنا خاجا میرے اسلام یا روز آئی امام اعظم دام نبی پاک کی بازار نظور عل اسلام بارگاہ بارداد جا رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام بارگاہ بارداد جا کے بارداد سلام کا نظرانہ پیش کرتا نا اللہ کے پیارے محبوب نے اپنی کمران تو جواب فروایا وہ مسلمانے جیتنے ہو اللہ لوگ <تصفيق> آنے نبی پاک معاذ اللہ زندہ ہی ہوئی نہیں اللہ دے محبوب علیہ السلام امن یا <تصحق> جتنے بھی بیان کرنا اگر یہ یاد رکھ دبو ان شاء اللہ ساری زندگی تصاویر مالک اللہ تعالی عدی سے شرد افانی کے اندر امام سرفانی اگر ہم نے بیان کی تہذیب تہذیب کے اندر اور عزیز پاپ کی مشہور کتاب سونا ابن اپنے مہاجر شریف کے اندر ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ رب کے سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاک ابن عزیث شریف کے اندر موجود ہے اللہ کے پیارے محبوب علی السلام نے <سلام> فرمایا <سلام> اللہ محبوب نے رک مطال نے زمین سے مچھی حرام کر دے نبی نے جسم ناوے دلہ جو اللہ کا ہر نبی دے دے اور کوئی عدی سے بات حضور علیہ السلام نے فرمایا سنت صحیح ہے نبی پاک نے فرمایا کئی لوگ آدھے اللہ دے نبی زندہ نہ لیکن اللہ تعالیٰ بھی بار بار میں برزش میں فلن برزش کی زندگی لیکن نبی پاک نے فرمایا کہ سارے زندہ بنیا اپن اور سارے مسلمان یہی اکیلے سبحان اللہ جناب اللہ آپ سے متعلق پتا حج شام پر پیدل حج کرنے تشریف لے گئے اور جس کمرے سیدنا امام آزم ابو پر احمد اللہ ہوا اس کمرے کے اندر آپ نے دور ہو گئے اخبار پڑھ ہیں ٹی وی ویک لئی خبریں سن لیے یہ سارے کام اچھی کر ہیں لیکن دوستو نہ اخبار نے کام آنا ہے نہ ٹی وی نے کام آنا ہے نہ دنیا اس خبر ہے یا ایک جگہ تو گدر ہویا ایک جگہ آیا خیم لایا رات کا وقت سی. کوئی معلوم نہیں کبر شریف آ, آ. <متحد> آ رہی سی رسول اللہ بڑا پریشان ہویا کہ کاری تران کی ملاوت ہو رہی کاری قرآن نظر نہیں آ رہا میرے آپ کا مولا جناب محمد رسول اللہ فرمایا. نے فرمایا کہ دنیا جنر ملک محبت کرتا سی اور بندہ مغرب ایک وقت سورج ملک کی تلاوت کر لے ایک قبر کے اندر اس بندر مومن قبر جاب نجات دے گی اس بندر نومی قبر قیام تلاوت کر کے سونا کمر قیامت تک روشن کرے گی آل قرآن تعلق قائم کرنا چاہیے اے خبریں اے ٹی ویاں کسے کہانیاں واقعی یہ چیز نہیں آیا ہو سکتا ہے کسی بندے میں یہ گلا بڑیاں لگن ساخت لگن لیکن چونکہ میرا حق بن گئے میں نبی اور انہیں پیارے معمول کا پیغام پہنچا دے حضرت عید عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ کی زندگی مبارک معمول ہے جدو بھی صبح پوچھتے سن نماز سب تو پہلے آپ نے کیا کام کرنا پورانے پاک اپنے ہاتھ لہنے سننے پاک نو چی سن تم شام لکھا دوست سویرے اٹھتے سن یا بتا دین ہر روز جلو صبح سوے اٹھتے سن آپ اللہ تعالی کا قرآن پر سنگے چھوتے سنتے سن قرآن پاپ جے چھتے سنگا گوسے دے, دے سن قوران اللہ چو فرمے سنگ آدھو تارا اے میرے رب کا دیا میرے رب دا دتا ہوا من شور پورا نے منشور کوئی جی اللہ قرآن ہے مومنٹ منشور دنیا کا کوئی نظام حکومت نہیں ہے اگر مومن دنیا میں چند آئے کامیابی کامیابی چاند آئے منصور جگہ قرآن کی لے میں اندر ہے اور دنیا میں کامیابی ہوگی آسم کی کامیابی ہوگی آخری گال حضرت سے کتنا امام آسام کو اللہ ہوا آپ نے جس جگہ آپ کا وشال ہوا سات ہزار مرتبہ آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کی تھی وہ لوگ زندگی پوری زندگی راج نسبول وہ اللہ کا قرآن اور نصیب قرآن کے نام تعلق قائم کیتا ہے دنیا واقع بھی کامیابی اور آپ رمضان ہو کے اندر ایک اکسٹ مرتبہ قرآن پاک کا ختم فرما دے ان سر ایک قرآن پاک دن پڑھنا ایک رات کو پڑھنا اور ایک نماز تراویخ میں پڑھنا <سلم> حضرت سیدنا رام فاروق رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا امام آزم و ری اللہ عنہ آپ کی زندگی رے معمول <اصلت> <محمود> سی اور آخری مرتبہ 55 دفعہ پیدل آپ نے آج کیا ہے ہچے پیدا کی سہدت حاصل ہے اسی ایک آج نا اسی نہیں تو بجا بجا بجا بجا آج کر لے نا ابھی سمانا کہ سارے تو کوئی جی نہیں, نہیں لیکن تو گاہ طرح پاک ہو جانا میرے آخا نے پاک علی اسلام نے فرمایا گنا اس طرح پاک ہو جانا والدہ نے پیدا کیتا ہے پیدا ہونے وقت جس طرح گنا جان کو بات ہو گیا باعت... باعت... نمازی پکا ہونا چاہیے گنا اپنے آپ کو بچاوار گلط کار جتنے سارے کو اپنے آپ کو بچاوے پھر کامیابی پا نے آ جائے یہ اس کے بعد جی کوئی مرضی گناہ کری جاتی اس نہیں گلتی <سؤال> دوستانے گیوں جناب کا مبارک مبارک تشریف لے لو رگت نواز مفت پڑیے ایک رگت ایک تنگ مبارک سے کھڑے ہو کے پندرہ مہارت کی تلاوت کی دوسرے پندرہ پارہ کی ملاوٹ کیے آپ نے بات آپ نے گر گرا کے مانا تیری عبادت ادا کر سکیا بے نہ میری مادت ادا کر سکیا ہے نیکیاں ہیں پرانے پاک کی تلاوت کتنی چھ مہینے آخری سیدنا امام مام اعظم ابو حریفا رات کا ایک لمحہ دن کا ایک لمحہ آپ نے آرام نہیں کیا سوتے نہیں آخری کہتا ہے تو پھر بھی رو رو کے گر گرا کے بھی ادا نہیں کر سکیا تیری عبادت کا بھی ادا نہیں کر سکیا لوگوں نے نیکیاں بھی اچھائیاں بھی اساتی آئی ابو الیفا تو ساری مارکیٹ کا بھی ہاتھ ادا کیا ہے ساری عبادت کا بھی ہک کیتا کیا ہے جب انیفا قیامت والے تیر پیروکار ہو گئے ربضی رب نے راضی کروا دیتا گرامی آفت کی فکر آفت کا خوف سوچ ہر معاملے ہونی چاہیے یہ دنیا کا جہاں کھانی ہے دنیا کا پیسہ مال دولت کوٹھی بنگلہ جائیداد زمین دنیا تو جب بندہ جاوے گا خالی جاوے گا میری دی کے جا میرے دو بلائے اس تے کسی بندے نے کہ ہندوستان کا لیکن رباہ جا رہا تو خالی ات جا رہا حضرت خواجہ نظام دنیا دس اے کہ دنیا لے ہندوستان جان لگران ہوا اگر کبر لے کے جانی بندے اچھے نماز ہے بڑا سخت ہے قبر عرصہ بڑا لمبا ہے زندگی کے پتن چالیس سال ہے پچاس سال ہے کوئی معلوم نہیں کس کشتی کتنی عمر ہے لیکن قبر علا قبر علا عالم قبر بڑا لمبا ہے ہو سکتا ہے قیامت قدر قائم ہو سو سال لگ دیں چار سو سال لگ دیں ایسا تو سن کوئی معلوم نہیں ہے لیکن قبر میں تنہائی کا میدان ہو گا ہوا تنایا گھر گا ہر روز قبر پکار کے آخ دیے میں تنایا کا کھڑا میں مکوڑا کھا رہا ہوں کیتی ہے نماز لیکن دوستو جواب دے گے لا جواب کر لو گے جس بارگاہ تے کوئی جواب نہیں ہوا آپ فرمانے تو لے لے کل قیامت جب ہول ناکی گی اس ہولناکی تو میرے بچا دے اس تو میں اور عمر متعلق کتاب لکھا کہ تو تو بھی حساب اس بندے میں اے تساہ نے دیکھا یہ حساب دے کامیابی رب تالا نے جنت اتاہ فرما دیتی آآ لیکن آآ آآ گل کھا دے اسی. اسی. آآ آآ حضرت امر بن عبد الزیز کی بارگاہ تا ہے عمر بن عبد الزیز میں دیکھا تُ رہے سو اللہ تبارک کی بارگاہ بجایا گیا بس اتنی گل حضرت امر بن عبد الزیز بے ہوش ہو گیا اتنی گل سنی لے کہ امر بین عبدال میں رب تالا دی بارگاہ بلائے گئے شاہدار سن لیکن جو اتنی گل سنی کہ امر بین عبدال تسی رب دی بارگاہ بلائے گی بس بے شک اگلی گل گن نہیں سن سکے کیونکہ اللہ دی بارگاہ جانے دنیا نہ بادشاہ ہو جانا پی جائے اے دنیا کی دی بادشاہ دی کچہری جاشاہ مطلب کہ دی بارگاہ تے کوئی بھی بول نہیں سکتا قیامت والے دن سارے سب لوگ خاموش ہو گے سب انبیاء علیہ السلام بھی وہ بھی خاموش دے پیارے علیہ السلام آپ رب تعالیٰ بارگاہ بھی دب کشائی کرنگے رب کشائی کریں گے رب تعلیت کے نام کبرائی کے اندر نبی پاک علیہ السلام کو علاوہ کسی نے نہیں آنا دوستو نبی پاک علیہ السلام کی محبت کا چراغ آپ نے سینے کے اندر روشن کر لو حضور علام اپنے دلو دنیا میں قرآن نے فرما دتا لقد کان خاصا لوگو تا رسول اللہ کی زندگی بہترین مولوی پیر تو ہٹ سکتا ہے لیکن رب تعالی دے، عطا دے، این مطابق چلنگے، بلکہ ہوئی گا ہوئی نبی پاک اللہ نے نہیں فرمایا پیر دے پیچھے چلو رب نے فرمایا لکت کان کہ نبی پاک کی زندگی بے ہے اللہ تعالیٰ دی دعا دعا ناخر دی فکر کرنے تیار کرنے کی